من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق من الله بشرا فاجعله نتبا وصفرا وكان ربك كبيرا صدق اللہ العظیم ہر قسم دیم حمد و دمدو تنا تعریف تنجید اس مالک الملک رب العزت وقدہ لاشریف نائق ہے کہ جس نے سام تنہا نہیں بلکہ عزیز بنایا ہے یہ ادی خاص الخاص رحمت اور مہربانی ہے کہ سڈیا رشتے داریاں اور سڈے تعلق دوسرے انسان وابستہ کر دیتے در حقیقت یہ کمان کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دیتا ہے اللہ دلہ وحد شریف کہ اصل اپنے عزیز و اکارب نل تعلقات وابستہ رکھیے رشتہ داریاں قائم رکھیے انہیں شادی اور کمی اندر شرکت کرتے رہیے دوسرے الفاظ اندر انہوں نے حقوق ادا کرتے رہیے اور اللہ سڈے راضی اور خوش ہو جائے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دیتا ہے اللہ نے اپنی رضانندی اور خوشی کا اور یہ معاملہ این اہم ہے اتنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی مخلوق خصوصا انسان اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دن واسطے حاضر ہو گے پیش ہو گے اتے کچھ چیزاں ایسیا موجود ہون کسے دے حق اندر اور کسے دے خلاف گواہی اور شہادت دے رہی ہوں مثال دے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے دن جس ویلے میری امت دا حساب شروع ہوئے گا آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا نحن الاخرون فی والاولون يوم کہ دنیاوی زندگی اعتبار نل وقت, سب تو آخری وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو آخری اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امت مسلمہ اللہ بھی سب تو آخری بنائی ہوئی امت ہے نخن فی الدنیا فرمایا دنیا اندر سادہ وقت سب تو آخر اندر اللہ نے رکھیا. والاولون یوم قیام لیکن قیامت دن سادہ نمبر سب تو پہلا ہو گیا حساب ایک امت تو شروع ہو گیا اللہ سادہ حساب آسان کر دے اپنی رحمت پر پرنا دے بل او نل قیام قیامت دن اسی سب تو اول اور پہلے نمبر سے ہوا گے فرمایا جس ویلے میری امت کا حساب شروع ہو گا کہ اللہ کے عرش کے ایک پاسے قرآن آ کے کھڑا ہو جائے گا ایک پاسے رمضان آ کے کھڑا ہو جائے گا میں وہ چیزاں عرض کر لگا جنہاں نے قیامت دن کسے نے حق اندر اور کسے نے خلاف اللہ کے سامنے شہادت اور گواہی دے اور او گواہی بڑی ہو موتبر ہوج دیاں دنیا دیاں عدالتوں کے طرح گواہ بھی نہیں ہون گے اور اس قسم دیا گواہی بھی نہیں ہوج تو جو مرضی ہے گواہی دلوا لو لوگ پھر دینے کہ میں بطور گواہ پیش ہونے تیار ہوں اور ایک قیامت دیا نشانیا جو ایک نشانی بیان فرمائی محمد اللہ علیہ وسلم. فرمایا یشورہ خود اپنے آپ پیش کرواہی دن لی تیار ہوں پیسے دے دے جو گواہی کرے گا میں دے دیا ایک قیامت نشانی ہے چ نشانی بیان فرمائی اور دیکھتے ہیں اپنی آپ کی من فر جے گواہ آم مل جانے نے جس طرح کی گواہی مرضی ہے دلوا لو مختلف ہے جس طرح کی نوعیت گواہ دی ہوگی اس طرح کا ریٹ قیامت کے دن دیاں دیا گواہیاں بڑی محتبر گواہی بندے پیش ہوں گے کسی خوش قسمت کو قرآن دیکھ کے پہچان کے قرآن اتنے اور آپ دی شکل اندر ایک کتاب کی شکل اندر سارے سامنے موجود ہے اور سامان نظر آ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیامت دن اللہ نے انو ایک نورانی شکل دیتی ہوگی یہ ایک جسم ہو ہوگی لہو ع والا نے والاہ فرمایا قرآن کی اکی ہو گیا یہ دیکھ رہے ہو گا ہونے والے بندیاں حساب واسطے جس وجہ پیش ہو رہے گے قرآن دیکھا ہو رہا والا شفاتان قرآن نے زبان بنا دی ہوگی ایک بول سکے گا کچھ کہہ سکے گا اس طرح رمضان کے بارے اندر فرمایا لہو آئی رمضان دیا بھی دو اکی ہونگیاں اور ظاہر ہے اکی کسی بزرگ کوئی شکل و سورت ہو, زبان ہو رہے قرآن کے پہچان کے منہ تو ہن نا وہ بندہ پیش ہو رہا ہے وہ بندہ حاضر ہو رہا ہے جنوں میں رات نو سو تو روک دا سی میں نو سنن دے شوق اندر یا میں نو سنن دے شوق اندر اپنی نیند چھٹ کے رب انی منا تو تھی یہ میں سو تو نیند تو روک دیتا سی انہیں اپنی نیند اپنا بستر چھٹ دیتا دیا اللہ یہ میری بڑی عزت کی اہن میرا بڑا ادب کیتا بڑا احترام بجا کے آیا اللہ اج تی عزت رکھ لے اج تو یہ لاج رکھ لے دوسرے پاس رمضان بول لے گا پہچان کے رب انی منا تو ہوتاباد اللہ یہ تیرا او بندہ ہے جن میں لے کے گرو آفتاب تک کھان تو پیم تو جیور خواہشہ بالکل رک گیا اللہ ان میری بڑی عزت کی تیزی اج تی عزت اور کئی بدنسیب اسے خلاف بھی ہونگے قرآن کرے گا اللہ میں پڑھیا گیا میں سنایا گیا انواہ کی انہیں توجہ نہیں نہ دی غور ہی نہ کہ ایک کھی کتاب پڑھی جا جائے وار شاہ کیر پڑھی جائے گاہ کاپیاں پڑھیا جان تک بڑی جلدی کھڑے ہو جاندے ہیں قرآن پڑھیا جائے توجہ ہی کوئی کسور دی کسے تائفا کے نگنے ہون تے بڑی دوریں سننے واسطے دوڑے آنے. اللہ دا کلام رش تو آیا ہوا ہے یہ دی کوئی پرواہ نہیں یہ تیار نہیں اِلّا قرآن اللہ قرآن پہچان کے کبھی تو اللہ میری پرواہ نہ کیتی میں پڑھیا گیا سنایا گیا میری تلاوت کیتی گئی انہیں ضرورت ہی محسوس نہ کیتی کہ میں مینو آئی اللہ انہیں مینو زلیل کرن دی کوشش کیتی اج تو تم یہل کران قرآن کر رمضان پہچان کے بولے گا اللہ میں یہ دروازہ کٹکھٹ آیا جس وکلتا ہے رمضان کا دروازہ ہی خٹ کٹ خٹا نہ میں جی رمضان کی ہے اللہ کا مہمان ہے مہمان کی عزت نہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ جہاں مہمان ہو گئے وہ عزتی کیتی جا رہی اللہ میں یہ دروازہ کٹکھٹ آیا میں گھر پہنچیا اللہ انہیں ذلیل زلیل رسوا کرن دی کوشش کی تھی. اج تلیل رسوا کر جس طرح قرآن رمضان کسے دے حق اندر گواہی دے رہے ہونگے کسے دے خلاف شہادت دے رہے ہونگے اس سے طرح ہی رہیں رینی جا دوسرا نام ہے رشتے داری تعلقات عزیز و اکارت دے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے عرش دے قریب ہوئے اعلان کر رہی کی کہہ رہی ہوتا اللہ, اللہ, قطع اللہ, اللہ جن نے دنیا اندر مینو ملایا رشتہ داری قائم رکھی اپنے عزیز و وکار تعلقات وابستہ رکھے دی شادی غمی اندر شرکت کیتی اور شادی غمی اندر شرکت تو مراد اے نہیں کہ ساتے چال یہ نہیں کہتے خوشی تو مراد اے نہیں کہ باجے کاجے گاجے بجتے سن چوتھری بن کے براسا اندر شامل ہوتا رہا بلکہ خوشی اندر شامل ہون تو مراد اے ہے کہ جائے اور اگر اللہ تے اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات نظر آ رہی ہے تو وہ جلدی نشاندے کرے اور روکے تو منع کرے کہ دیکھو اگر خوشی دے موقع تے اللہ ناراض ہو گیا تو پھر آئندہ تے وہ خوشی نہیں دکھائے گا رنی جو موقع تے جائے تے جا کے روڈے ہوئے لوگ واغیلا کرتے ہوئے لام تام کرتے ہوئے لوگوں کو کہ اے اللہ کا ایک نظام ہے موت سے شروع تو ہی چلی آ رہی ہے سورت صورتحال پیدا نہیں ہوئی اللہ نے اس حقیقت بھی مست قرار نہیں دس نبی نا بڑی نا امتی نا امیر نو نہ تسلی دے اظہار ہمدردی اس طرح کرے کہ دیکھو یہ سلسلہ سارے آبا اجداد کتنے نے اچھ اصل بھی نہیں رہنا اور کیسا پیارا نمونہ پیش کیتا ہے محمد رسول اللہ اپنے لگتے جگر اس طرح دو ہاتھوں سے اٹھایا ہوا ہے اصل ابراہیم علیہ روح پرواز کر گئی بیٹے کی اس طرح اٹھایا ہوا دو ہاتھ بیٹے کی دی طرف دیکھ کے فرما دے یا ابراہیم اے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا سدمہ تے بہت بڑا ہے تیری جئی سدمہ تو بہت بڑا ہے ولا کنکور کما امر اناراجو لیکن ساڑی زبان تو کوئی ایسا کلم نہیں نکلے گا جی رب نے ممت کرے تری باری آ گئی ہے ساری آن باری یہ بیٹے نو دیکھ کے فرمایا آسمان کی طرف اس طرح کر کے آ اور اپنے ربنل مقاطب ہو کے فرمایا امانتا ہے سو زندگی امانت جان امانت جسم امانت اولاد امانت مال امانت یہ ساری امانتا نے لاہم ما گا اللہ یہ تیریاں امانتہ نے جہیا تعمال واسطے دتی ہوئی تھی جدوں چاہیں اپنی جہی امانت چاہیں واپس لے لو سانوں کی اعتراض ہو سکتا ہے یہ اپنے رب نال مخاطب ہو کے فرما فی الحال کی کہہ رہی ہو سالانی و سالا و من کالہ جن نے مینو قائم رکھیا اللہ جن مینو ملایا جن نے میرا خیال رکھا یعنی جن رشتے داریاں قائم رکھنے تعلقات عزیز و وکار جن رکھا حقوق کا اللہ اجھو اپنے بندیا نل ملا دے وہ امن کاتا آئی اللہ جن نے مینو منقطع کر دیا جن نے میرا خیال نہ رکھا جن میم پامال کر د اللہ جی بارے سانو کوئی پرو نہیں اگر ابھی ایک دوسرے دے حقوق ادا کرتے ہوئیے اس دنیا اندر یہ فتنا فساد موجود رہ فتنے فساد کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اتی اپنے حقوق کا مطالبہ تو بڑے شور شور کرنے ہوں لیکن دوسرے بھی حقوق کا کدی خیال ہی اس دنیا اندر امن قائم اسی صورت اندر ہو سکتا ہے اور رہ سکتا ہے کہ اے اپنے حقوق کا مطالبہ بھی جاری رکھیے لیکن اپنے فرائض نو بھی نمجھیے اور انہوں ادائی کی ادائیگی کی بھی کوشش کریں اللہ نے جڑا دین سانو دتا ہے جڑا نام اسلام ہے اور اللہ کا دین ہے ہی اسلام ہے۔ تو سوا خدا نے کوئی دین نہیں بھیجا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ فرمانے ہیں کہ میرا دین ہے ہی اسلام۔ اس دین کی دی خصوصیت بیان کی تھی فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون۔ نہ ظالم بن کے زندگی گزاریا گزارے نہ مظلوم بن کے کسے ظلم نہ کرے اللہ کو بڑا ہی ناگوار ہے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی لوگو سن لو میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام قرار دے رہے ہیں اللہ فرمایا شان ہو اللہ حالانکہ وہ سا خالق ہے مالک ہے رازق ہے سی جو چاہے سلوک وہ کر سکتا ہے وہ حق پڑھ سکتا ہے لیکن وہ بھی ظلم والا سلوک نہیں کرنی ہر رم تو ظلم ہے میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام کر لیا میں کسی پہ ظلم نہیں کرا بھی ایک دوسرے ماں ظلم نہ کروسرے واسطے اللہ گوار ہے جب کوئی ظلم کرتا ہے اللہ دا ارش ہل جاتا مظلوم دی کی آ نکلتی ہے انو فرشتیاں کا انتظار نہیں ہوں کہ جنہ دی ڈیوٹی ہے صبح شام عمل لے کے جانتے نے او لے کے جان گے جائے گی فرمایا مظلوم دی زبان چل چہ نکلتی ہے فرشتیاں دی منتظر نہیں ہوں آکلتی ہے سی اللہ کو پہنچ ہے اللہ دے دے آ درمیان کوئی پردہ نہیں لیکن کسے مظلوم نو اپنے رب تے بدگمان بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ میرے نال بڑی زیادتی ہو رہی ہیں میرے تے تو بڑے زلم کیتے جا رہے ہیں اور میری کوئی مدد نہیں ہو رہی اللہ بھی میری مدد نہیں کر رہا شیطان تے کوشش کر دے کہ بندے نو بدگمان کر دے اپنے رب تے لیکن اللہ نے فرمایا جسے مظلوم دی آہ میرے کو پہنچ دی تو میں انہوں اگوں جب دا <اینِن> توچ تو رہے ہیں کہ میرا رب فورا میری مدد کرے میں تیری مدد کرانگا ضرور کرانگا ضرور کراگا کرانگا جب تیرے حق ادھر بہتر ہو رہے ہیں. یہ تھی اللہ ہی جاند ہے نا ابھی تو نہیں نہ کہ کدو کوئی چیز بہتر ہے اللہ تو سوا کوئی نہیں جان نتیجہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ تو سوا کسی کو معلوم نہیں ان سرن کا اللہ فرما کہ میں تیری مدد ضرور کرا لیکن ادو کراگا جب بہتر ہو جائے جب تیرے واسطے اچھی انسان جلد باز ہے کھولے کل انسان ہجولا بڑی اجلت ہے سارے اندر بڑی جلد باز کریت ہے ساری ابھی چاہتے فورن نتیجہ سامنے آ جائے اگر اللہ بھی اسی طرح ہی جلد بازی شروع کر دے تو پھر یہ نقشہ بدل جائے اگر کہڑی قدر شدی ہوئی وہانی جی خدا فورن پکڑنا شروع کر دے مہلت نہ دے چیل نہ دے سارے حکمتیں اللہ دیا اس مقام تک پہنچ چکے ہوں اللہ ماشا اللہ کے قدم چکیا ہویا ہے رکھن کی نہ ملے جا رکھیا ہویا ہے چکن کی مہلت نہ ملے تو پہلے ہی گوزی الامر ہو جائے محملہ صاف کر دیتا تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنے واسطے ظلم کرنا حرام قرار دے لیا انی حرمت الظلم علی ظلم اللہ نفسی فلاں ظالم تیما بھئی لوگو میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام قرار دے لیا ہے کسی بھی ایک دوسرے سے ظلم نہ کریا یہ و فساد کیوں بتا ہے کہ ا اپنے حقوق منگ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں لیکن دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں دوسرے کے حقوق نظر انداز کر رہے ہیں اگر سانو یہ احساس ہو کہ اے میرا حق ہے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے مینو اپنا حق مل جائے انہیں حق دے دا جائے تو اس زمین اندر امن قائم ہو جائے لا تظلمون ولا تظلمون فرمایا نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنے اپنا حق نہ منگنا اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے کیونکہ جڑا شخص اپنا حق نہیں منگے گا اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرے گا وہ گویا ظالم کی مدد کر رہا ہے کہ ظلم کرتا چلا جا ظلم چلا کر گناگار ہوتا ہے اپنا حق نہ منگا اللہ نے کوئی انسان بھی ایسا نہیں پیدا کروایا جہے کچھ حقوق نہ رکھے ہوں جی کچھ فرائض نہ مقرر کی میرے جڑے حقوق نے وہ ترائز نے تو حقوق نے وہ کہ اے سلسلہ اللہ نے اپنی ذات نلی وابستہ رکھا اللہ دا اے حق ہے کہ عبادت کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ پوچھا فرمایا اتدرون ما حق اللہ, صحابہ اللہ, علیہ جان اللہ اعلم جواب دیتا اللہ بہتر جان دے یا دے رسول مقبول اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کہ اللہ دا بندیاں تے کی حق ہے فرمایا, حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهُ اَن اللہ حق دی عبادت کرن اور کسے بھی حالت اندر ذات اندر عبادات شریک نہ بنا وہ لا شریق من عبادت کر یہ اللہ دا سب تو پہلا اور بڑا حق ہے بندیاں پھر فرمایا ما حق کیا تی جانتے ہو کہ بندیاں دا حق اللہ دا کی ہے جب بندے اپنے اللہ دا حق ادا کرن دا حق اللہ کے دن کی بن جانا ہے اواز آئی اللہ اللہ نالو ہے یا اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حا یلا الجنہ جب بندے اپنے رب دا حق ادا کر دے کہ ان وحدہو لا شریک مندے ہوئے عبادت کر بندیاں دا حق اللہ دے جن میں اے ہو جانا ہے کہ اللہ اپنی جنت دے سارے دروازے کھول کے انہوں داخل کر مل الجنہ یہ حقوق اور فرائض دا سلسلہ ہے جس طرح اللہ کے حق بھی ہیں سارے سے اور اللہ دیا ذمہ داریاں بھی ہیں انہیں اپنی ذمے داریاں بیان کی قرآن میں قرآن کے شروع اندر ہی فرمایا الحمدللہ پر سارے اقرار کرو اس بات کا با اعلان کرو الحمدللہ للہ ہے سارا جنیاں بھی ہو سکے جس قسم دیاں بھی ہو سکتی ہیں جس وقت بھی ہو سکتی ہیں اون دا سزاوار اون دا حق دار اللہ ہے شاہ کیوں رب العالمین ربیس واسطے کہ وہ سارے جہان بھی ہے مالک بھی ہے راضی پہلے اپنا حق بیان کیا اپنے ذمہ جاری بیان کر دی بہن ہی اسی طرح ہر انسان کے کچھ حقوق نے کچھ فرائض نے جہے ایک بندے کے حقوق نے وہ دوسرے کے فرائض تھے جہے دوسرے کے حقوق نے وہ انہیں فراہض جدوں تک ان کی ادائیگی نہیں ہوں ادوں تک اللہ راضی نہیں اور ایک زمین اندر امن قائم نہیں ہو سکتا فل بر ول بما بماغ کا سبق اللہ فرمانے نے کہ اس زمین اندر جڑا بھی فساد بکا ہوتا ہے جڑا بھی بگاڑ پیدا ہے جو خرابی بھی سامنے آ رہی ہے وہ اعمال دے نتیجہ ہے ساڑی طرف کوئی ظلم نہیں ہو رہا ابھی زیادتی نہیں کرتے طبیب وہ صحیح علاج کر سکتا ہے جڑا پہلے بیماری تلاش کر لے سبق ڈونڈ کہ جے تجرباتی طور پہ کبھی کوئی دوائی بیماری اسی بھی اگر دنیا اندر امن دیکھنا چاہنے ہاں سکون نا چاہتے او دا سبب دیکھنا پائے گا کہ اے بے سکونی کیوں ہے اے سارا بگاڑ اور فساد کیوں ہے وہ سب تو بڑی وجہ وہ سب تو بڑا سبب یہ ہے کہ ابھی ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں سب تو پہلے کہ اللہ کے حقوق پامال کر رہے ہیں اللہ نے قرآن مجید اندر فاسک دیا تین نشانیاں بیان کی فاسک فاسک کیا جانا ہے ایسے شخص جڑا کھلم کھلا خدا دا نافرمان فرمان ہو ایک آدمی چھپ کے برائی کرتا ہے کہ تے اپنے آپ بند کر کے گناہ کرتا ہے ایک اعلان اپنے رب کا نا فرمان ہے ان کیا تن دیا پہلے پارے اگر فرمایا وعدہ حالانکہ اللہ نال وعدہ بڑا پکا اور پختا ہوتا ہے اللہ نالا وعدہ بندے کا ہے وہ بڑا پکا اور پختا ہے وقت کے گزرائی نمبر دو نما امر اللہ ہو گئی رشتیاں دا رہتا ہے جنہوں نو اللہ نے جوڑ کا حکم دیتا ہے دوسری نشانی وہی ہے کردا ری نہیں کرتا تعلقات وابستہ نہیں رکھتا بلکہ منقطع کرتا رہتا ہے دوسری پہچان اور نشانی فاسق دی اور تیسری، اللہ دی زمین اندر فساد بتا کرتا ہے بےدان پیدا کرتا ہے خرابیاں جنم دینا تو جد تک ابھی اپنے حقوق دے مطالبے دے نال نال اپنے فرائض بھی طرف توجہ نہیں دے اس دنیا اندر امن قائم اتنے سکون نہیں مل سکتا سبق چل رہا ہے اللہ پر ماندو خالا رن فا ناسا بند وسے رو اللہ کی شان یہ ہے کہ انہیں انسان پانی تو بنایا اور پھر وہ او رشتے دار بنائے ماں باپ دی طرف بھی تے سسرال دی طرف بھی نسا وسہرا یہ رشتہ داریاں اللہ نے قائم کی اللہ نے بنائی گزشتہ جنہیں بھی اد کی گئی تھی کہ جیڑا سب یہاں رشتہ داریاں نو قائم رکھتا ہے یہاں دا خیال رکھتا ہے یہاں ہمیشہ سامنے رکھتا ہے او تے انسان کہلان دا حقدار ہے جو جیڑا اے تعلقات اے رشتہ داریاں توڑ دائے منقطع کر دائے وہ انسان کا احلام با حق داری نہیں اللہ دی نگاہ اندر کو بہت ہی ظلیل ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندرد کی تھی من ہوا کو بے حسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ اے اللہ دی رسول مقبول صلی اللہ مجھے سب تو زیادہ اچھا اور بہتر سلوک کرنا من ہوگا آپ حسن صحابتی یا رسول اللہ, صلی اللہ سب تو بہتر اور سب تو اچھے سلوک کا کون حقدار ہے کہ میں وہ سب تو زیادہ نیکی کر اچھا سلوک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوال سن کے جواب ارشاد فرمایا امو کا تیری ماں کالا سنمن پھر ارد کر دے کہ تو بعد کھا نمبر ہے فرمایا امو کا تیری ماں کالا سما من تیسری مرتبہ پھر پوچھا پھر کون فرمایا امو کا تیری ماں چوتھی دفعہ پھر پوچھا سما من پھر کون فرمایا ابو کا تیرا باپ اللہ صلی اللہ نے بھی پہلے ماں باپ کیا نقب نر ماں دادا نانا جو بھی تعلق ہے فرمایا امو کا کچھ سنتے فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں ماں تین حق بیان کر کے چوتھے نمبر پہ فرمایا ابو کا تیرا باپ تیرے سب تو بہتر سلوک کا کیوں ایسا ہے شارہین یہ تین حقوق بیان کر دیتے یہ نتی تشریف کر دی کہ ماں کا پہلا حق اس واسطے بیان فرمایا محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں نے نو مہینے تک پیٹ اندر تیری حفاظت کیتی تینوں اٹھا اٹھا کے چلی پوک پوک کے قدم رکھے سوچ سوچ کے لکما اپنے ہڑکا مبادہ کے جی امانت میرے پیٹ اندر ہے کوئی تکلیف نہ ہو جائے کوئی نقصان نہ پہنچائے کوئی دکھ نہ رکھ جائے نو مہینے ایک دن نہیں دو دن نہیں دس دن, دن نہیں نو مہینے <San> -oh -um اللہ کے لگی رہی بڑی مشکل نل. ہے. نو مہینے تک ایک بوجھ چک کے اٹھا کے وہی حفاظت کرتی رہی نال ایک ہق پہ پھر جس ویل تینوں جنم دیتا تیری ولادت کا وقت آیا گویا اپنی جان دی بازی لگا کے تینوں نے جنم دتا کوئی پتہ نہیں تھی بچنا ہے یا نہیں بچنا مان اپنی جان انہیں بازی لگا دیتی دی. خطرے اندر پا دیتی ہے تیری پیدائش کا وقت جو میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ بچ بھی سکتی تھی مر بھی سکتی تھی انہیں خطرے جو اطرے چان کہ اگر وہ وفات ہو جائے بچے نو جنم دیا بشرتے کہ مسلمان ہوئے اللہ نل شرک نہ کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ انہیں اینی بڑی قربانی دیتی ہے قیامت دے دن جس ویلے شہیدانی سف لگے گی تو اس مانو بھی اس سف اندر کھڑا کر دیتا جائے گا جنہیں بچے نو جنم دین دیا ہو اپنی جان قربان کر دیتی ہے میری امت دے ایک فرد نو ننم دیا دی ہوا اپنی قربانی پیش کر دیتی ہے ماں بولی بات اور اللہ نے قرآن اندر فرمایا یق الْحَيَّ مِنَ ہائی وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اس کا شان ہے کہ اسی کدی زندہ جو مردہ پیدا کر لینے ہیں کدی مردے جو زندہ پیدا کر لیں ماں فوت ہو جاندی ہے بچہ زندہ پیدا ہو ہے ماں زندہ ہے بچہ مردہ پیدا ہو ہے اللہ دکھا ہے اپنی طاقت کے نمونے اپنی قدرت کے مشاہدے کرا رو ایک اے اے اے نے کہ مردے چو زندہ زندہ چو مردہ اور دوسرے اس آیت اے اے بھی نے من آئے کہ مسلمان کی اولاد کا اولاد جو مسلمان تعداد کر لینا یہ بات کسی آم شخص نل نہیں پیغمبر مثال موجود نے پرانوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا کی ہویا کی بنے باپ کہہ رہے یا من کما ولا تکم کشتی اندر سوار ہو جا کافران کا تاث نہ دے کافران ال کافر نہ بن لیکن بیٹا نہیں بنیا کافر ہو گیا اللہ کا فرمان ہو کے مریا بڑا سمجھایا کہ دیکھ اللہ کا عذاب آ ہے سیلاب آ ہے پانی چڑھ رہا ہے کوئی نہیں نکل سکے گا سلاے ہونے سے میرے اللہ کی رحمت ہو گئی کوئی بچے گا اور کسی نہیں ہوں بچنا لیکن بیٹا کہہ رہا ہے من الماء تالاب کی سطح ہو جائے گی میں, میں چڑھ جاگ بچا لے گا او منو پنا دے دے گا نہیں رکیا نہیں بات آیا نہیں سمجھیا کشتی اندر سوار نہیں ہویا اے زندہ چ مردہ کی مثال باپ نبی ہے <تصفح> اور کوئی معمولی نبی نہیں عام نبی نہیں بولو العظم رسول حضرت علیہ السلام, حضرت علیہ السلام. آدم سانی ثانی نے کیا جانا کہ اللہ نے پھر ایک دفعہ تو ساری نسل انسانی ہوا کے چلایا ان کی کشتی اندر جڑے چند افراد سوار سن وہ بچے باقی ساری روئے زمین سے اللہ دا عذاب آیا اور ایک ورد بھی بچ نہیں انہ تو پھر انسل اگے چلی ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے رکھ کے دیکھ لو کہ باپ بت گر ہے اللہ کی شان دیکھو قوم بت پرست ہے باپ بت گر ہے تو بیٹا بت شکن دے, دے چلتا ہے ساری قوم بتوں کی پوجا کر دی ہے باپ سارا دن بت تراشتا رہتا ہے آدر بت گا رہتا ہے بنا ہے ابراہیم اللہ نے بت تراش بنا کے بھیج دیتا کہ جاؤ جن بت تیرے باپ نے بنائے نے اور تیری قوم پوج رہی انہوں نے سارے کا جا کے ستیہ راپ ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی بت دا نک کٹ دسے دا بازو کسی دی جنگ کسی دا کوئی حصہ کسی دا کوئی باپ کون ہے بت تراش آگر مشرق بت گر ہے بیٹا بت کرتا ہےکن ہے یہ مثال ہے مردہ زندہ چندہ اللہ کی شانہ ہے اللہ ایسے سن سبق دہ دیکھو میری طاقت اور قدرت ہے رشتہ داریاں تعلق حقوق فرائش یہ سارے متعین کر دیتے ماں نے تین ہک بیان کردیا فرمایا پہلا حق ہو دا کہ پیت اندر جگہ اٹھا اٹھا حقاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی خطرے جنم لوگ پیدائش مر سے مر ہے تک گزار چاہیے تے اے سی کہ بچے دے جنم تو بعد یہ پیدائش تو بعد ماں خلاف نفرت ہو جی کہ اے او شخص ہے جن نے نو مہینے پہلے مینو مصیبت اندر پائی رکھا تو پھر میری زندگی پوری طرح خطرہ لاحق ہو گیا یہ نفرت ہو جاندی نفرت نہیں ہوئی اللہ کی شان دیکھو ماں نے اپنی جان قربان کر دیتی ہے تو بچان والے نے بچا لیا اس بعد پھر وہ دور نہیں گئی ماں دی مانتا ایسی رکھ دیتی کہ کمن ویسٹ دو سال تک دھدھ کی شکل اندر اپنا خون ان پلا رہی خون پلا رہی شکل دھوپ کی ہو ساری ساری رات یہ کھڑی گزار دینی دی. ہے پہننا دوبارہ کر لین دی. مگر بچے دے لباس اندر فرق نہیں ہوتی یہ خوراک یہ غذا کوئی کمی نہیں ہوتی دی. خود بکھی رہ کے گزارا کر لے یہ کوئی حق ہونا چاہیے یا نہیں من سب تو سلوک ابو کا یہ درجہ بندی کی جا رہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درجہ بندی کی خدمت حضرتشہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رشتہ داریاں ہیں ہوں ذرا دوسری طرف دیکھو صحرا. حضرت آئشہ فرمانیا نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کا سب تو زیادہ حق کھے ہے کہ او وہ خدمت کرے او وہ اچھا سلوک کرے مرد کا حق کرے فرمایا مرد کا سب سے زیادہ بہتر سلوک کرے او وہی او اطاعت اور فرما برداری کرے او در او در دا حق ماں کیتا ہے کہ یہ فرض ہے ماں سب تو بہترین سلوک کرے یہ حق یہ ہے کہ بیوی یہ سب کو بہتر سلوک ہے ہوں جدو ماں بیوی مسئلہ آ گیا نا وہی سستے نو والا جڑا سوال پیدا ہوا ماں سے بیوی دونوں اکٹھیا ہو یعنی کسی شخص کی شادی ہو جاتی ہے وہی ماں بھی موجود ہے ادھر وہی بیوی بھی آ جاتی ہے تے ہن اگر وہ بے اعتدالی کرے ماں دے حقوق غصب کرے تے اللہ کا نا پرمان بیوی بی دی حق تلفی کرے تے او اللہ کی نا ای نو ماں نو ماں دی نظر نہ دیکھنا پائے گا کہ ای میری ماں ہے یہ تین حق رکھے گئے بیوی بی نو نس نو نظر دیکھنا پائے گا کہ میری سب تو زیادہ خدمت خامد واسطے ہے یہ تو زیادہ اور ہوسے دی خدمت کا حکم نہیں د اور ایک نیک بیوی اللہ دی نگاہ اندر اللہ نے تین بڑی بڑی نشانیاں نیک بیوی دیا بیان کیتیا فرمایا اللہ کی نگاہ وہ عورت نیک ہے وہ صالحہ ہے مومنا ہے اذا کہ جس ویلے خامند باہر محنت مشقت کر کے تھکیا ماندہ پہنچے اظہار آ سرت ہو بیوی بی دیکھ بی دی سارے دن دی محنت کل جائے ساری مشقت ختم ہو جائے ساری تھکان خدر جائے ہے انہیں گھر کے ماحول نو ایسا بنایا ہوا ہو گھر پہنچ کے ہی ساری کلفت دور ہو جائے خامند خاند ازارہ آ شرت دوسری نشانی، کوئی بات ہے، کوئی مثال دی مقبول فرمایا کوئی عورت تنور پہ کھڑی روٹیاں پکا رہی ہوئی ہوتا ہے تیسری نشانی کی بیان فرمائی غاب جس وی گھروں چلا جان ہے محنت واسطے مشقت واسطے کام کاج واسطے اللہ نے جو جو ذریعہ معاش رکھا ہے وہ نکل جانا ہے حافظ جان مکان اور اپنی عزت آبروگی وہ محافظ بن کے بیٹھ جا یہ نہیں کہ خان نے دفتر نیا بیوی بازار بی بی نو نکل گئی سرت ہو وَإذا وَإذا خامن دیکھیں تے خوش ہو جائے محنت مشکت تاریخ جائے کوئی کم کر رہے تے حکم بن دی چلا عزت و آبرو دی مالو اولاد دی مکان دی محافظ بن کے بیٹھ جانے عورتوں کا ٹھکانا عورتوں کا وہ عرصہ نجائے قرار اللہ نے کرن بنایا اللہ نے اپنے پیغمبر دیا صلی اللہ, علیہ اللہ قرآن اندر حکم ہے فرمایا کرنے اندر دکھ کے بیٹھو قرآن اندر بیٹھو سہی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا دے پاس حاضر ہوئی ہیں ایک دن آ کے ارد کی ابا جان اے دیکھو میرے ہاتھ اے دیکھو میری کمر گھر کا کم کر کر کے چکی کے آٹا پیس کے مشکیزے اندر پانی لے لیا لیا کے جہاں کنواں حضرت عثمان رضی اللہ ہوتا آلان نے خرید کے مسلمانوں واسطے ضرورت واسطے پانی لیا حضرت رضی اللہ تعالی. پین واسطے کپڑے دھو واسطے برتنوں واسطے جو جو ضرورت پانی کی ہو جاتی اور وہ او کمو پیشہ گھر تو تین کلو میٹر کے فاصلے سے سک از کم اتوں پانی لیا لیا کے اپنی اس محنت اور مشقت کے نشانات دکھا رہی ہیں اپنے آپ کے نال ارتھ کی ابا جان تے کوئی کھا کئی کھا دا آدیا رہی نے کوئی ایک کھا دم ایک گلام مینو بھی دے جا کے یہ کام کر دیکھو میں کن مشقت کرنی ہے کن محنت منت کرنی پڑے جاب کی ملتا فاطمہ بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ کم تے تقسیم شدہ نے عورتوں کا کم ہے وہ سارے گھر دیا ذمہ داریاں جڑی نے پوریا کردوں کا کم ہے وہ باہروں حلال رز کما کے لیا بعض عورتیں یہ سمجھ دیا کہ کھانا پکانا دیگر کم کرنا یہ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں کم مقرر نے ذمہ داریاں تقسیم کر محمد دی محمد رسول اللہ گھر کم نے یہ دی ذمہ داری ہے کھان پکان کو لے کے بچیاں دی پرورش تک اور کمانا یہ مرد دی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے محنت کرے مشقت کرے حلال روزی کما کے لیا فرمایا بیٹی میں تیوں غلام دے یا کوئی خاطمہ دے د تے امت کے سارے افراد کو غلام میں سو لگے وہ نسخہ استعمال کر لیا کر اللہ تیری ساری تھکان دور کر دیا یہ نسخہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لگتے جگت اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رسول اللہ اہلن وس بسم اللہ کی جی آیا میری پیاری بیٹی فاطمہ آئی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کھڑے ہوں دو چار قدم اگے بڑھ کے بیٹی دا استقبال کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر دندے تو اتار کے بچا دیں فرما دے بیٹی ایتھے میری چادر تے بیٹھی زمین تے نہ بیٹھی این محبت این پیار وہ بیٹی غلام یا خادمہ دا مطالبہ کر رہی ہے کہ کوئی غلام دے دا جائے فرمایا میں تینوں نسخہ دس دینا جس لئے تو اپنے بستر پہ لیٹر لگے نا اس ویلے تیتی دفعہ پڑیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیتی دفعہ پڑیا کر الحمدللہ الحمدللہ الحمد اور چوتھی دفعہ پڑیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھی یہ سو کلمہ پورا کر کے تو بستر پہ سو جایا کر تیری ساری تھکان اللہ دور کر دے لالو جواہر اج بھی موجود نے لیکن نہ سانو یقین ہے استعمال کرنا چاہنے اللہ اللہ چاہتے علاشا فرمایا تیرے بہترین سلوک بھی سب تو زیادہ مستحق تیری ماں ہے ادرو بیوی حکم کہ تیرا سب تو بہتر سلوک اپنے نہ ہونا چاہیے سب تو زیادہ خدمت اپنے خامے کی تینو کرنی چاہیے ایک حدیث الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے او دے اندر دو شرطان کہ اللہ نل شریق نہ شہرانی ہوگی راجی ہوگی وہ جس ویلے مردی ہے کہ اللہ فرمانے نے جنت دے اٹھے دروازے کھلے نے جس دروازے جو مرضی جنت اندر چلی جائے اللہ شرک نہ کرنی ہو خامد ناراض نہ ہود ناراض ہو رہا لے لو نبی کریم صلی اللہ بےٹی واسطے گئے فاطمہ نے گھر گئے رضی اللہ ہوٹال ادھر ادھر دیکھا مفت سر جہاں تھی ایک چھوٹا جا کمرہ فرمایا فاطمہ بالو کہ علی کتنے تیرا خامن نہیں نظر آ رہا رضی اللہ جسرت لی لوگ بات چیت ہو گئی کوئی اختلاف رائے ہو گیا انسان علی یعنی میرے خامن رضی اللہ تعالی انہوں ناراض ہو کے فاطمہ سن لے اللہ کی قسم, نفس محمد بیدہی اس اللہ کی قسم قبضے اور اختیار کی جان ہے اگر تو میری زندگی اندر مر گئی تین وفات ہو گئی تیری تین آ گئی میری زندگی اندر، تے علی تیرے نال ناراض ہوئے تے اللہ قسم فاطمہ میں تیرا جنازہ پڑھنے سے تیار ہوں. میں تیرا جنازہ نہیں پڑھتا فاطمہ نے پھر کدی موقع دیتا ہوئے دا ہوا علی ناراض اللہ ہے یہ تو خامدہ ناراض کر کردیا ہی ہیں اس واسطے نے کہ ذرا جو کوئی بات ہو جاندی ہے تو باپ بیٹی نو اچھا میں دیکھ لوا گا میں سمجھ لوا گا میں کر لوا گا وہ ٹھیک بس بیڑا کر کو بیٹی نہیں ٹھیک ہو سکتی جیسے باپ نے خامد کے بارے اندر یہ کہہ دیتا کہ میں دوں کر لوا گا ٹھیک میں انہوں دیکھ لو <laughs> بیٹی نہ مل گئی ہوں نہیں ہے ٹھیک ہو سکتا تربیت یہ کہ فاطمہ جی علی ناراض رہا اور تم فوت ہو گئی کہ اللہ کی قسم میں جنازہ پڑھنے تیار ہوں اللہ شرک نہ کر دی ہوگی خام ناراض نہ نا مر جائے عورت اللہ فرمانے میں نے اد کھولی من آئیے من اب الجنہ جنت کے سارے دروازے تیرے واسطے کھل گئے جس دروازے چرضی ہوگا چلو آمد سب تو زیادہ ماں کی خدمت کرے اور سب تو زیادہ خاند کی خدمت کرے کدی نوہ سس کا نہیں ہو سکے انو ماں دی نظر نہ دیکھے کہ اے میری ماں ہے بیوی سمجھ کہ اے میری بیوی ہے انشاءاللہ باقی کچھ باتیں پھر کسی موقع پہ ارض کیتیاں جان گیا اللہ توفیق عطا فرماوے کہ اسی اپنے حقوق اور اپنے فرائض کو پہچان کی کوشش کریے اور یہ کوشش کریے کہ اگر سارے حقوق دوسرے پورے کر رہے ہیں تو بھی حقوق پورے کر دئیے ان کے بھی مطالبات جڑے جائز نے اندر بھی خیال رکھیے تاکہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے وہ آخرانا الحمد للہ کہ ایک رکت ہو چکی تھی, تھی میں جماعت نال آ کے شامل ہوا تین رقت امام کے نال مل کے پڑھیا نے لیکن میں بھی غلطی نال امام دال ہی سلام پھیر دیتا ہوں میم ساری نماز پڑھنی چاہیے یا کی کرنا چاہیے بھول جانا انسان دا خادثہ ہے انسان دی فطرت اندر یہ ہے بھول کے اگر سلام پھیر دیتا ہے ایک پاسے پھیریا ہے یا دو پاس پھیرا یاد آ گیا کہ فورن اٹھ کے اپنی ایک رقم جہی نہیں پڑھ کے کیا نال رہ گئی تھی وہ پوری کرے پڑھ کے شاہ ساری پڑھ کے آخر دو سجدے کر کے سجدے صاحب کیا جی ہے دو سجدے کر کے سلام پھیر دے نماز مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی پوری نماز پڑھن دی ضرورت نہیں ایک ہی رقت جہی رہ گئی تھی وہ پڑھنی دو سجدے کر کے کھل جان دے سلام پھیر سی جلدی جانا سی وہ مسجد تو نکل بھی گئے ایک صحابی رضی اللہ عنہ جی عادت تھی کہ جب گل کرتا اس طرح اپنا ہاتھ بھی بازو بھی اپنا اس طرح کرتا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش قبی طور ظلی والا ارض کیسی کا یا رسول اللہ, اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو نماز کٹ ہو گئی ہے، نماز مختصر ہو گئی دیکھو کی کہہ رہا ہے یہ گل نہیں انہوں نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اب چار کی بجائے دو ہی رقطہ پڑی گئی نے آپ نے سلام پھیر اللہ فرمایا اچھا جی ہاں جہی باہر نکل جا رہے سن نکل چکے سن فرمایا بھی واپس, بلاو، سارے واپس بلایا صفحہ گئی ہیں، دو مزید پڑھائیاں سجدہ صحب کر کے سلام پھیرا ساری نماز نہیں پڑھی دوبارہ دو رقطا پڑھ کے سجدہ صاحب کر کے سلام پھیریا اور پھر خطاب فرمایا فرمایا کی فرمایا انس لو گے لوگ اندر نہ رہنا جس طرح تسی آدم اور ہبا دے بےٹے ہو میں بھی اسی آدم کے ہبا کا بیٹا میں بھی بشر ہاں انسان ہاں تیار کما کم سو جس طرح ت فرت اندر فطرت بھول جان کا مادہ رکھ دیا گیا ہے اسی طرح میری فطرت اندر بھی بھول جانا موجود ہے میں بھی بھول جانا بھول سکنا یہ فطرت ہے بعض لوگ نے جی لو یہ نبی جی ایک کمی اور نفس ہو گیا یہ کمی نہیں فطرت ہے اللہ نے جڑا اے فرمایا ہے نا کہ میرے پیغمبر کی واسطے بہترین نمونہ ہے. اگر پیغمبر ساری زندگی کس طرح بنتا میں بھی بھول سکنا جس طرح تگ جی نسی تو فض کے رو نہیں جدو کبھی اس طرح کی بھول ہو جائے مینو یاد کرا دیا کریں تو نماز ایک رقص پڑھ کے دو سائڈ ہے کوئی کاروبار کر نہیں سکتی کسی پیسے دے تو سا جو حال ہے وہ خطرہ ہے کہ پیسے ہی کھا جائے سوکھا کر جائے اگر وہ کسے نا متعین کر کے کہ پیسے مینانہ تو منافع یا نہیں اسے کا نام سود ہے کر میں کرنے پیسے تینو کچھ بچے یا نہ بچے میم کوئی ذمہ داری میری نہیں میم کوئی واقع نہیں مینے پیسے لے لینی نے سود شراکت کاروبار مزاربت یہ ہے کہ جس نسبت نل نفع کوئی دین قبول کر لے۔ اسی نسبت نل مال والا نقصان برداشت کرنے کی شرطی قبول کر لے۔ پھر اللہ برکت پاوے نقصان ساری زندگی نہ ہو۔ بے. وہ حلال ہے۔ مقرر کر لینا۔ صرف نفعی نفع ہی نہ لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیئے کل قرض جن من سے ان ہوا ربن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رقم جڑی صرف نفا ہی نفا لو نقصان کی ذمہ دار نہ بنے یہ سود تو اے صورت ٹھیک نہیں اس طرح سود ہو جائے گا کوئی بہتر شکل اختیار کی جائے نفع اور نقصان اندر تو اس نے کیا ہے کہ تھی خود بچہ کیا ہے حق اپنا منگنا چاہیے حق چڈنا نہیں چاہیے تو جے کوئی نہ دے تو پھر اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے آپ نے پوچھایا اتد روح نہ جان غریب کون, ہے؟, مفلس کون ہے کسے نے کیا جی پیسے نہ ہو جا مکان نہ ہوئے، جدا کاروبار نہ ہو فرمایا نہیں ایک بندہ ہے نمازاں بڑیاں پڑھتا ہے بڑیاں نیکیاں کرتا ہے لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھنا قیامت دے دن اللہ کے سامنے پیش ہوا حقدار آ جان گے کہیں گے کہ اللہ انہیں میرا یہ انہ انہ دینا ہے انہیں میرے نال زیادتی کی ہے